شاء اللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا تعلق زبان کی حفاظت کے ساتھ ہے شریعت متحرہ میں جن کاموں کے اوپر جن چیزوں کے بارے میں بہت شدت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اصرار کیا گیا ہے کہ انسان کو اس کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے اس میں سے ایک زبان بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی زمانت لے لے تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں کہ وہ اس بات کی مجھے زمانت دے کہ اس کی زبان غلط استعمال نہیں ہوگی تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت لیتا ہوں سعیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ صداقت کے اونچے ترین پیمانے پر معیار کے اوپر تھے وہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے روایت میں آتا ہے تو اپنی زبان کو مروڑ رہے تھے بیٹھ کر کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ زبان انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈالنے والی یعنی ابوبکر صدیق جیسا سچوں کا سچا جس کے نام کے ساتھ صدیق کا لفظ لگا ہوا ہے جو صداقت کی سب سے اونچی اونچا معیار ہے اونچی سند اور قرآن پاک کے اندر بھی انبیاء کے بعد ان لوگوں کے مراتب بیان ہوئے ہیں کہ الائکین و صدیقین و شہدا و صالح یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم ہر وقت سور فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلانا ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا تو اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا اس کا جواب خود قرآنِ پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا انعام چار قسم کے لوگوں پر ہوا سب سے پہلے نبیوں کا نام لیا کہ من النبیین کہ نبی اللہ کے انعام کے سب سے بڑے مستحق اور اس کے بعد صدیقین یعنی وہ لوگ جو سراپائے صداقت ہے صدیق کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں ایک لفظ ہے صادق اور ایک لفظ ہے صدیق دونوں میں فرق صادق کا مطلب ہے سچا اور صدیق کا مطلب ہے سراپائے سچائی جس کا صرف قول ہی سچا نہ ہو اس کا عمل بھی اس کے ارادے بھی اس کی نیتیں بھی اس کا کردار بھی اس کے افعال بھی اس کے اعمال بھی ہر چیز میں سچائی ہو اس کی سرتپا سچائی کا ایک جس طرح کوئی پیکر اور مجسمہ ہوتا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں اور یہ ایک مقام ہے انسانوں کا جو انسان حاصل کر سکتا ہے نبوت تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا اپنی مرضی سے جتنا مرضی کوئی نیک بن جائے تو اس سے نبی تو نہیں بن سکتا صدیقیت وہ مقام ہے جو قصبی ہے یعنی نبوت وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے صدیقیت قصبی ہے کوئی آدمی اپنی کوشش سے محنت سے اللہ جلشن شانہ اس کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں تو سیدہ ابکر صدیق اس مقام کے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہے کائنات کے اندر جتنے لوگ سے مقام صدیقیت تک پہنچے ہیں آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بھی مقام صدیقیت تک پہنچیں گے ان میں سب سے اونچے حضرت البر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ اپنی زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت اور یہ انسان کو ہلاکت کے گڑوں میں ڈالنے والی ایک چیز ہے تین روایتیں آج میں چاہ رہا ہوں آپ کو سناؤں تین احادیث اور تینوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, من باللہ الاخر یہ ایک انداز ہے کہ ایمانیات کے اندر بڑی چیزوں کا ذکر کیا جاتا تھا مثلاً صحابہ کرام جب اللہ کی قسم کھاتے تھے حضور کے سامنے تو ایک تو سیدھا سیدھا و اللہ ہی قسم کھائی جا سکتی لیکن وہ کئی کئی انداز میں قسم کھاتے تھے آپ نے احادیث میں سنا ہوا کہ کبھی کبھی صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اب یہ اللہ کی قسم کھانے کا ایک انداز ہے لیکن اس قسم کے اندر اللہ بھی اس کی رسالت بھی اور اس کی طرف سے بھیجی گئی نبوت بھی نبی کی ذات بھی سب کا واسطہ دے کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی, کہ قسم ہے یا رسول اللہ اس ذات کی جس, بِالحق جس نے آپ کو حق دے کر مبوس کیا ہے آپ کو بھیجا ہے کہ بات ایسی ہے تو یہاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منکانہ یؤمن ولی والیوم الاخر جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور والیوم الاخر آخر اور آخرت کے دن کے اوپر جس کا ایمان ہے اس کو چاہیے کہ فلیر وہ اگر بات کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے ورنہ خاموش رہے شر کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے ایک چیز اور عرض کروں اور احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں میں نے جہنم میں تمہیں بہت بڑی تعداد میں دیکھا تو عورتوں نے ایک دم پوچھا کہ آ رسول اللہ کیوں عورتوں کو زیادہ کیوں زیادہ کیوں ہے جہنم کے اندر آپ نے زیادہ کیوں دیکھا فرمایا کہ لان تان زیادہ کرنے کی دو وجوہات بیان فرمائی اس میں سے پہلی کہا کہ لانتان زیادہ کرتی ہو زبانوں سے زبان کا جو استعمال کہ کسی کو لانت کرنا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا کا اس کا استعمال مردوں میں زیادہ ہے مردوں کی نسبت تم لوگوں میں زیادہ ہے اس لیے میں نے جہنم میں تم لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے سخت بات ہے زبان کے حوالے سے دوسری روایت بھی ہے سیدہ ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بڑی سوچ میں ڈال دینے والی روایت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نلابہ لت کل و ما تبین کہ بسا اوقات آدمی ایک ایسی بات کرتا ہے جس کا اس کو یقین نہیں ہوتا جس کی صحیح حقیقت اس کو معلوم نہیں ہوتی اس کے اندر افواہیں ساری آ اس میں سنی سنائی باتیں آ گئیں، اس میں جہالت کی باتیں آ گئیں ناواقفیت کی باتیں آ گئیں کچے پکے علم کی باتیں آ کچھی کچی کچی باتیں آ گئیں سب آ گئی ماں وہ ساری بات جس کا حقیقی علم اس کو حاصل نہیں ہوتا اور وہ کرتا ہے یزل بحا فنارے اب ادو ما بین المشرق وال <وَالْمَغْرِب> کہا اس کی وجہ سے وہ آگ کے ایسے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو مشرق و مغرب کے جتنا فاصلہ ہے دنیا کے اندر اتنے بڑے آگے کے گھڑے کے اندر اپنی اس بات کی وجہ سے وہ جاتا ہے کس وجہ سے کہ اس نے جو بات کی وہ بات پکی بات نہیں تھی آج ہمارے ذرائع ابلاغ ہمارا میڈیا ہمارے صحافی آپ کبھی سوچیں کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر آزمائش ہے کہ بعض لوگوں کا روزگار اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ لوگوں میں تشویش پھیلائیں وہ لوگوں کو کے اندر وہ لوگوں کے راز فاش کریں وہ لوگوں کی کے پردے فاش کریں کہتے ہیں بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے یا اسٹوری ایک, ایک ایک اس نے بہت بڑی بریک کی ہے کیا ہے کسی کا راز کسی کا پردہ ہے کسی کے بارے میں تو بعض لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے ان کا کیریئر اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ کتنی تشویش پھیلا سکتے ہیں وہ کتنا شر پھیلا سکتے ہیں وہ کتنا کسی کے پردے فاش کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے میرا کبھی دل چاہتا ہے لیکن ہمارے دوستوں میں صافی بہت زیادہ ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں پھر اس پر جتنی روایات ہیں اس کو اکٹھا کیا جائے تو یہ پورا شعبہ تقریباً آپ سمجھیں کہ اس کا پچاس فیصد کام بند ہو جائے گا اگر یہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آ جائے کس چیز کی اجازت ہے مسلمان کو اور کس چیز کی اجازت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزبۂ خندق کے موقع پر دو سعدوں کو سعد ابن عبادہ کو اور سعد ابن معاذ کو بھیجا تھا کہ جب پتہ چلا کہ بنی قریضہ نے بھی بغاوت کر دی ہے ادھر سے وہ لوگ آئے ہیں قریش آئے ہیں اور بنو نظیر کے وہ یہودی آئے ہیں پیچھے سے بنو قریضہ نے بھی بغاوت اسی ٹائم میں کی تھی تو آپ کو اس خبر سے ان لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جو سامنے سے آئے تھے تو یعنی مدینہ پر ہونے والا تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا اور پھر اس میں بنو قریضہ شریک ہو گئے تو آپ نے حضرت سعد ابن کو جو اوس کے سربراہ تھے اور سعد ابن عبادہ کو جو خزرج کے سربراہ تھے دونوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کاب ابن اسد سے جو سردار ہے بنو قرضہ کا یہود کا کہ کیا واقعی اس نے بغاوت کر دی اس موقع پر کیا واقعی اس نے ہملاوروں کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا اور پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی کہا کہ اگر ایسا ہو ایسا ہوا ہو تو یہ خبر آ کر مجھے کنائے کے اندر بتانا باقی صحابہ کو نہ پتہ چلے کیوں موریل ڈاؤن نہ ہو کسی بھی اب صحابہ جیسا مجمع یعنی حضور کے صحابہ ہیں اگر یہودی نے بغاوت کر دی تو ان پر کیا اثر پڑنا تھا اس کا بظاہر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ مجمع میں نہیں کرنا یہ بات آ سب کے سامنے نہیں کرنا مجھے کنارے کے اندر ایسے طریقے سے بتانا کہ صرف مجھے پتا چلے اگر ایسا ہوا ہو اور اگر ایسا نہ ہوا ہو یہ خبر افواہ ہے پھر سب کے سامنے بتانا کہ یہ بات غلط ہے بنو خرضہ ہمارے ساتھ ہی ہیں ہمارے حلیف ہی ہیں جیسا ہم کو سے سے بایات ہے تو جب صاحبہ گئے تو وہ بات ٹھیک تھی بنو خرضہ بغاوت کر چکے تھے تو انہوں نے واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کزا علی و زقوان ان دو قبائل نے ایک زمانے میں پہلے بغاوت کی تھی ایک وقت کے اندر کہا یار رسول اللہ وہ زال اور زکوان جیسا معاملہ ہے تو کوئی اور نہیں سمجھا کہ کیا بات ہے کس لیے گئے تھے کیا انہوں نے کہا حضور سمجھ گئے کہ اچھا اگر ضال اور زکوان والا ہے مطلب یہ کہ انہوں نے بغاوت کر دی؟ اس اس نے بھی زیادی. تو یہ کیا آداب ہے کہ کسی معاشرے کے اندر تفری نہ پھیلائی جائے ایسی خبروں کے کا کو نہ پھیلایا جائے ایسی باتوں کو نہ کیا جائے جس سے لوگ تشویشیں اب ہوں جس سے لوگوں کے اوسان خطا ہوں آج ہمارے ہاں آپ یقین کریں کہ بیس فیصد حقیقی تشویش ہوتی ہے اسی فیصد ہمیں پریشان کیا جاتا ہے فیصد ہمارے آساب کے اوپر چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں اور ایسے تواتر کے ساتھ کوئی چیزوں ایک کمزور آساب کا آدمی تو میرے خیال زیادہ سا دیکھ بھی نہیں سکتا اسلامی تعلیمات سے رو گردانی کا اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا اس میں دینی تعلیمات کو ہی نہیں سمجھا کہ, اس میں کیا ہے تو آپ نے کہ جو ایک کلما انسان کہے مافیہ جس پر اس کو یقین نہیں ہے اس کا علم درست نہیں ہے سنی سنائی افواہیں ہیں کچی پکی بات ہے جہالت کی بات ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اس گڑھے میں ڈالیں گے کہ جس کا اتنا بڑا ہوگا جیسے مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑائی ہوگی اس گڑھے کی ابو ابور کی روایت تیسری بات تیسری روایت بھی حضرت بور رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان العبد دل کلیم من ردوان اللہ تعالی۔ ایک آدمی ایک ایسی بات کہتا ہے بسا اوقات ایک ایسی اچھی بات کہتا ہے ایک ایسی پیاری بات کہتا ہے ایک ایسی سبدی بات کہتا ہے کہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بات کتنی اچھی ہے یہ کون سی بات ہوگی یہ کسی صلح کی بات ہوگی یہ کوئی خیر کی بات ہوگی یہ کوئی خیر کا کلمہ ہوگا یہ کوئی کسی کو دین کی طرف دعوت ہوگی یہ کسی دو مسلمانوں کے دل جوڑنے کی کوشش ہوگی اس قسم کی باتیں کہا کہ اس کو خود بھی اپنی بات کی ورث کا اپنی بات کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی اہم بات کی لیکن اس بات کے کرنے کی وجہ سے کہا کہ یار جن اللہ جنت کے اندر اس ایک بات کی وجہ سے اس کے بدرجہ درجات بلند فرما دیتے ہیں وہ جنت کے درجات کے اندر اوپر اس کو لے جاتے ہیں اس کی ایک بات ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اسی رد روایت میں وہ انلابلیم من سخط اللہ ایسے ہی بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غذب کو دعوت دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ جلشان اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے گہرائیوں کے اندر ڈال دیتے ایک کلمہ ایک بات اتنی زبان انسان کی قیمتی ہے اتنے اس سے نکلنے آپ کو پتہ امام اعظم امام و حلیفہ اللہ نے انسان کے کسی بھی کلام کو ان کی پوری فقہ کے اوپر اس کو مدار کھڑا ہے اس بات پر انسان کے کسی بھی کلام کو لغ قرار دینے سے انکار کیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی کلام لغو نہیں ہو سکتا یعنی جس کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہو وہ یا دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا اس پر کوئی نہ کوئی حکم مرتب ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اس کو اس کو یوں سمجھ لیں جیسے اس نے نہیں کہا یہ نہیں اس پر بہت سارے فکی احکامات کا مدار ہے بلکہ پورا اصول ہے اس پر ایک پورے کے پورے مسائل ہزاروں لاکھوں مسائل اس سے نکلتے ہیں اس بات سے کہ ان کا کہ انسان کا کلام لغو نہیں ہے بے فائدہ نہیں جب بات اس نے کی ہے تو اس بات کی لازماً کوئی نہ کوئی اثر مرتب ہوگا تو تیسری روایت یہ اچھا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو بظاہر زبان سے انسان کہتا ہے اس پر بڑے بڑے اثرات احادیث کے اندر آتے ہیں کہ مرتب ہوتے ہیں آپ خود اس بات کو سوچیں کہ زبان کے کلمے کی نکلے ہوئے بول کتنے اہم ہوں گے کہ یہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو زبان سے نکلتا ہے جس پر ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور اس سے انسان کا سٹیٹس کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک آدمی یعنی پوری امت مسلمہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل تو یہ کلمہ ہے ایک لا الہ الا اللہ الا محمد الرسول اللہ کہتے ہی ایک انسان کس کیمپ سے کس کیمپ کے اندر چلا جاتا ہے یعنی یہ کہتے ہی یہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو گیا اگر یہ شرک نہ کرے اور کفر نہ کرے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے جو بالآخر جنت میں جائیں گے چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو جتنی بھی سزا بھگت لے لیکن ایمان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بالآخر انسان کو جنت کے اندر لے کر جائ گا اور وہ ایمان نام ہے لا الا محمد الرسول اس ایک کلمے کا تو کلمہ کتنی اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جب نامہ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ایک پرچی پر لکھا ہوا جب پلڑے کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ ساری اس کی برائیوں کے برائیوں کا جو پلڑا بھرا ہوا برائیوں سے ہوگا اس کو اوپر اٹھا دے گا اور لا الہ اللہ والا پلڑے کو نیچے لگا دے گا نیچے دبا دے گا اس کو نیچے لے آئے گا ایک کلمے کے اندر اتنی قوت ہوگی تو بہت بڑی نعمت ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے یعنی اس زبان کے استعمال پر کسی دکھیاری عورت کو تسلی دی من ازا ثکلا ثکلا کہتے ہیں اس عورت کو جس کا بچہ کھو جائے اور یہ سب سے زیادہ دکھی عورت ہوتی ہے دکھی خاتون ہوتی ہے جس کا بچہ مر جائے یا کھو جائے دونوں صورتوں میں اس کو ثکلا کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ من ازا ثکلا جس نے کسی بچہ کھوئی ہوئی ماں سے کو تسلی دی ازا کا مطلب ہے تازیت کرنا, تسلی, دینا. اس کو تسلی دی جننا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو جنت کے اندر بیش قیمت لباس پہنایا جائے گا اس نیکی کے اوپر فقط یعنی یہ بھی زبان کے چند بولے ایک بندہ کسی کو تسلی دے تو کتنا وقت لگے گا اس کے اوپر کو تین جملے کہے گا چار کہے گا پانچ کہے گا اس پر اس کو جنت کے بیش قیمت برد کہتے ہیں چادروں کو جو قیمتی چادریں ہوتی ہیں اعلیٰ قسم کی کہ وہ جنت کے اندر اس کو پہنائی جائیں گی ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق الناس اعلی وسا السنت کہ لوگوں کو اوندھے منہ اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز کیا ہے ان کی زبان کی کھیتی ہے ہسا کا مطلب زبان کے کرتوت ہے جس کو کہنا چاہیے کھیتی ہے زبان کی. زبان سے جو اس نے بویا ہے دنیا کے اندر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اندھے منہ یہ چیز اس کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے یہ ساری اس پر اتنی روایات ہیں اتنی چیزیں ہیں اتنا چیزیں جمع کی گئی ہیں مستقل اس کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں ایک عالم ہے عالم عربی کے ان کی کتابیں بہت زیادہ بکتی ہیں ملینس کے تعداد کے اندر انہوں نے حدیث شریف کے ایک جملے کو حدیث شریف کے ایک حصے کو اپنی کتاب کا عنوان بنایا ام سکھ علیہ کا لسانک اپنی زبان روک کے رکھو اس کا عنوان یہ حدیث کا جملہ حدیث کا ٹکڑا ہے تو اس پر انہوں نے کتاب لاکھوں کی تعداد میں پتہ نہیں کتنے ایڈیشن اس کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ بس اس میں انہوں نے وہ ساری آیات وہ ساری احادیث وہ سارے صلف صالحین کے واقعات جمع کیے کا تعلق زبان کی حفاظت کے ساتھ کہ زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے اس کی اس کو آ, آ, اس میں کیا, کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا رسول اللہ من نجات یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہوگی آخرت کے اندر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور بڑا سخت معاملہ ہوگا تو نجات کی کیا صورت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین مختصر مختصر باتیں ارشاد فرمائی اس میں سے پہلی بات یہی تھی ام سکع کلسہ پہلی بات یہ تھی کہ اپنی زبان سنبھال کر ہم سکھ کہتے ہیں روک کے رکھنے کو روک کے رکھنا اپنی زبان کو پہلی بات دوسری بات ارشاد فرمائے ولی بئی تک باہر فضول آوارا گردی کرنے کی بجائے وہ اوقات اپنے گھر میں گزارو بیتک کا ایسے اس کا لفظی درجہ بنتا ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے انسان وسط والی جگہ پسند کرتا ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے یعنی اپنے گھر کو بجائے آوارا گردی کرنے کے باہر اپنے گھر کو لازم پکڑو اگر کوئی اور کام نہ ہو اور تیسری بات اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وب کی اعلی خطی اپنی اپنے گناہوں پر اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو تین بات کا یہ نجات کی صورت ہے کہ اگر تم یہ تین کام کر لو تو جس دن نجات کی مشکلات میں لوگ ہوں گے تمہیں آسانی ہوگی پہلی بات کیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو دوسری بات کیا کہ اپنے زیادہ اوقات اپنے گھر کے اندر گزارو فارغ اوقات اس سے یہ راتوں کو دیر تک باہر گھومنا باہر پھرنا اس کی بجائے رات گھروں میں بر وقت آؤ آو. اور تیسرا فرمایا کہ اپنی خطاؤں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں پر وب کی اس پہ رو اگر یہ تم تین کام کرو گے تو یہ نجات کی صورت بنے گی یہ ہے حفاظت مم. لسان سے ایک چیز کا اور اس کے ساتھ تعلق ہے اور تعلق وہ اس بات کے ساتھ ہے کہ یہ جو انسان کی زبان کے بول ہیں چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہے چاہے وہ تلاوت ہے چاہے وہ ذکر اذکار ہے چاہے وہ وظائف ہیں یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ان بولوں کی کا ایک وزن ایک آدمی کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا الگ وزن ہے اور دوسرے آدمی کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا الگ وزن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے اندر اعمال تولے جائیں گے گنے نہیں جائیں گے یعنی کہ تولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے عمل ہوں گے کوانٹٹی میں ایک جیسے ہوں گے وزن میں مختلف ہو جائیں گے ایک دوسرے کی ایک آدمی کا کلمہ بہت بڑھ جائے گا ایک آدمی کا نسپتن ہلکا ہوگا ایک کا بہت ہی ہلکا ہوگا تو یہ جو اعمال کا بوجھل اور وزنی ہونا ہے وزن دار ہونا ہے اعمال کا اس کا بہت بڑا تعلق زبان کے ساتھ کہ جن لوگوں کی زبانیں سچی ہوتی ہیں ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ وزنی ہوتے ہیں اور جن کی زبانوں پر ہر قسم کی چیزیں آتی ہیں اس سے ان کے بول بے قیمت ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کا ثبوت حدیث شریف سے ملتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ جل شاہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں اگر وہ خدا کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں اچھا میں آپ کو ایک اس پہ قصہ سنا ابھی مجھے کسی نے مدینہ شریف میں سنایا تو مجھے اسے یاد آئے بلکہ ہمارے ایک مشترک مہمان ہیں ہمارے خواجہ صاحب بیٹھے ہیں مکی صاحب انہی کے بتیجے نے مجھے سنایا ایک ہندوستان کے کالے میں مولانا محمد آقل صاحب نام ہے ان کا یہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کے دامات بھی ہیں اور ان کے مسرت نشین بھی ہیں مظاہرالعلوم سہارنپور کے اندر وہ گزشتہ پچپن سال سے بخاری شریف پڑھا رہے تو ان کے بیٹے آ رہے تھے ہندوستان سے مدینہ شریف تو کچھ بیچ میں دن ایسے آتے ہیں جس کے اندر وہ ہر قسم کی لوگ کی آمد بند کر دیتے ہیں درمیان میں دس پندرہ دن کا عرصہ تو اس پہ ہونا ہی چاہیے کہ وہاں سے بٹھائیں بھی نہ وہاں سے ان کو بٹھا دیا جب یہ یہاں پر اترے تو پتہ چلا کہ ان دنوں کے اندر مدینہ میں داخلہ نہیں ہو سکتا وہ دس بارہ دن تو اب وہ جس کے جس کفیل کے ذریعے سے آ رہے تھے ان سے کہا گیا اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کی رات تھی اور وہاں وہ جب ویکینڈ آ جاتا ہے ان کا تو ان کے سب لوگ اپنے فونوں شونوں کو بند کر کے بالکل سعودی عرب کا پھر ایک اور ماحول ہے جن کا ربوں سے پڑا ان کو پتا ہے کہ کس طرح کا جب ان کا ویکینڈ آ جائے اور ان کی چھٹی ہو جائے تو ان سے کون رابطہ کر سکتا ہے اب وہ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں تو کوئی صورت نہیں بن رہی ان کو نہ کوئی مل رہا ہے نہ کسی کا فون مل رہا ہے کسی... اور آگے سے وہ کہہ رہے ہیں بس جی ہمیں تو ان کو آڈر آ گیا میں کہ کوئی بندہ نہیں اتر نہیں سکتا مدینہ میں جہاز واپس جائیں گے تو مولانا سے کہا گیا ساری کوششیں کر لی گئی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی تو کہنے لگے کسی نے کہا کہ وہ مولانا کچھ کتابیں چاہیے تھیں وہ, وہ بھی لے کر آئے تھے تو ان کے بیٹے نے با... فون کیا ایئرپورٹ سے باپ کو تو وہ رو پڑا کہ میں تو واپس چلا جاؤں گا لیکن آپ کا یہ بڑا ضروری سامان ہے جو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اس کی بھی وہ کوئی صورت نہیں بنا رہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ آپ اس پر آ جائیں تو ساری ضرورتیں کہتے ہیں مولانا نے کہا بس اپنی وہ سہارنپور کی خاص زبان ہوتی ہے اب تو پھر یہ آئے گا کہا کہ جب یہ ان کے منہ سے کہا اب تو آوے گا کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہا تو ہم نے سوچا کہ سارے اسباب اختیار کیے جا چکے ہیں تو اب یہ مولانا نے کہا اور خاص انداز میں کہا اور اندر کمرے کے اندر چلے کے دروازہ بند کر دیا کہتے ہیں تین منٹ کے بعد وہ صاحب بتا رہتے مجھے کہ ایئرپورٹ سے فون آیا کیونکہ انہی کے بہنوئی ان کے کفیل تھے کہ پولیس کا افسر آپ سے بات کرنا چاہتا تو پولیس کا افسر نے کہا کہ جی آپ کا ایک مہمان ہندوستان سے آیا ہوا اور آپ آئیں اور اس کو لے جائیں اب کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کو کیا ہوا کیسے اس نے فون کیا اور نہ ان لوگ اس بات کی کسی کو فون کر کے اس کا مہمان بھیجنے کی عادت ہے نہ وہاں اس قسم کے رویے ہوتے کہتے ہیں اسے تھوڑی دیر پہلے مولانا نے کہا کہ اب تو وہ گا جو بھی تو اس پر میں نے جب وہ مجھے قصہ سنا رہا تھا تو میں نے کہا کہ اصل میں اس کا تعلق اس حدیث سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ہیں جو اللہ پر قسم کھا اللہ اس کو پورا کرتا ہے جو کہہ دیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے زبان کی اصل بات یہ کہ اس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی یہ وہ زبان ہے جو پچاس سال سے صبح سے لے کے شام تک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ, اللہ سلم حدیث پڑھاتی سارا دن حدیث پڑھاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک پڑھاتے ہیں سارا دن اس کا مطالعہ کرتے ہیں جو زبان ایک نصف صدی سے اس پہ مشغول ہے اگر اس نے اللہ پر مان کر کے کہہ دیا کہ اب ایسا ہوگا تو اللہ کہتا ہے پر ہوگا ایسا تو یہ زبان کا بوجھل ہونا ہے زبان کا وزنی ہونا ہے اور بسا اوقات انسان اپنی زبان کو بہت ہلکا کر دیتا ہے کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی اس کی اس کے بول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ کب ہوتی ہے جب یہ زبان جھوٹ پر جب یہ زبان غیبت کرتی ہو جب یہ زبان چغلی کرتی ہو جب یہ زبان بے سروپا باتیں کرتی ہو افواہیں پھیلاتی ہو ہر قسم کی جو زبان سے متعلق گنا سے تو کیا ہوگا اس کے بول بے قیمت ہو جاتے ہیں اس زبان سے نکلی ہوئی فریاد پر حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جب دعا کرتے تو فرشتے آسمانوں پر کہتے ہیں کیسی نامانوس آواز ہے پہلے کبھی نہیں سنی یہ کیسی نامانوس آواز ہے اور جب بعض لوگ دعا کرتے تو فرشتے کہتے ہیں تو وہ آواز جو روسن سنتے ہیں تو ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں سنو کیا کہہ رہا ہے اس کی آواز تو ہر وقت آتی رہتی ہے تو کہتے ہیں سنو کیا کہہ رہا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کی سفارش کریں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے ہم بھی اس کے سفارش ہی ہیں تو یہ کیا ہے کہ وہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی جو دعاؤں کے ساتھ عادی ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے عادی ہوتے ہیں خاص طور پر اس کے اندر جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ جو لوگ سچ کے عادی ہوتے ہر صورت کے سچ وہ اور جو لوگ وعدہ وفائی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ایک ایک اپنے وعدے پورے کو وعدے سے مراد ضروری نہیں کہ جس کو نے وعدے کے ساتھ کیا اور لفظ وعدہ کا جو بات کہی ہے اس کو پورا کر اگر کسی سے کوئی بات کی ہے کہ ایسا کریں گے تو کریں پھر ویسے اور وہ ایک پرانے زمانے کے بادشاہوں کے اندر بھی ایک بڑی ہوشیاری ہوتی ہے معمون کے بارے میں مشہور ہے عباسی خلیفہ تھا اس نے اپنے بیٹے کے استاد سے کوئی بات کہی کوئی وعدہ کیا تو اور وہ بھول گیا بادشاہ ہوتے ہیں دن بھر میں سینکڑوں لوگوں سے بات کی ہوتی بھول جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ استاد جو عالم تھے وہ وعز کہہ رہے تھے واز کہہ رہے تھے تو اس کے اندر آئے تائیادینہ ما تقولون ما لا دفالو تو یہ کہتے ہوئے استاد نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ بادشاہ پہ ڈالی ایسے جیسے بندہ لوگوں کو دیکھتے اس کو دیکھتا ہے کہتے اتنا ذہین تھا مامون کہ ایک دم وہ آیا اور اپنے بزرا کو بلایا اور کہا کہ میں نے ان مولانا سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تو انہوں کہا کہ مجھے تو بھول گیا ہے لیکن آج دوران بعض اس آیت کے دوران انہوں نے مجھے دیکھا کہ یادینہ امن علیما تقول ایمان والو کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو پھر بعد تو انہوں نے اس دوران مجھے دیکھا اور مجھے ان کی نگاہ میں ایسا محسوس ہوا کہ میں نے کوئی بات کہی اور مجھ سے نہیں تو پھر جب وزیروں نے اپنی چیزیں نکالی تو کہا ہاں جی آپ نے دو تین مہینے پہلے فلانا وعدہ کیا تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا تو جو انسان کسی کے ساتھ بات کرے یا کوئی وعدہ کرے خاص طور پہ میں آپ سیرس کروں کہ اس میں چونکہ خواتین بیٹھی ہوں اس میں بچوں کے ساتھ کی گئی باتیں ضرور پوری کیا کریں کوئی بھی ہم لوگ عام طور پہ بچوں کو ٹالنے کے لیے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں پورا نہیں کرتے یہ سمجھیں کہ اس کی تربیت کے اندر اتنا بڑا نقص آتا ہے اس سے کہ جب وہ والدین کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ٹالنے کے لیے چپ کرانے کے لیے وقتی طور پر کوئی بات کہہ دی نہ اس وقت ارادہ تھا اس کام کو کرنے کا اور نہ بعد میں کیا کام یہ ہلاکت خیز تربیت ہے کسی بچے کی اس بات کو سب سے پہلے اہتمام کریں کہ بچوں سے اگر کوئی بات چاہے کتنا چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا خاتون کو کہ بچے کے ساتھ کو بہلانے کے لیے کوئی بات ایسی نہ کہے کہ جو وقتی طور پر چکرانے کے لیے ہم لوگ دیکھیں اگر آپ کبھی غور کریں ہمارے گھروں میں عام طور پر ہم سب سے زیادہ جھوٹ بچوں سے بولتے ہیں ان کو بس چکرانے کے لیے وقتی طور پر ٹالنے کے لیے اور یہیں سے ہم بچے کی گٹھی کے اندر جھوٹ کی عادت ڈال دیتے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے جھوٹ ہے جہاں پھنسو وہاں جھوٹ بولو جہاں پھنسو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات ان کو ایک تو سچائی کی بہت تعلیم عملن خود دیں دوسرا یہ کہ بچے کے سچ بولنے پر ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اگر وہ بڑے سے بڑے جرم کا بھی سچائی کے ساتھ آ کے اقرار کر لے تو اس سچائی کا ریوارڈ اس کو ضرور تھی کہ تم نے سچ بولا اور یہ سچ اتنی بڑی اس کو اس کو احساس دلائیں اس بات کا کہ سچ بہت بڑی چیز ہے تمہارے بڑے سے بڑے جرم سے بھی زیادہ بڑی چیز سچ ہے اگر تم نے بول دی اور اگر وہ کسی کہیں جھوٹ آپ اس کا دیکھیں تو اس کو نظر انداز مت کریں وہ جرم الگ چیز ہے جو ہوا ہے جھوٹ پر ضرور سنجیدگی دکھائیں سنجیدہ اس کو اس بات کو سمجھائیں کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے چاہے جتنا بڑا جرم بھی ہو چاہے جتنی بڑی جی. یہ بچوں کی تربیت کا بڑا بنیادی عنصر ہے اور اس کا شروع اس بات سے ہوگا کہ ان سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کرے ہاں تمہیں کل لے جائیں گے تمہیں یہ لے دیں گے تمہیں یہ دلا دیں گے تمہیں ایسا کر دیں گے اور ارادہ ہی نہیں ہوتا اس کا اور اس کا ماں ہم کرتے بھی نہیں ہیں پھر ان کے ساتھ عام طور پر یہ ان کے لیے انتہائی زیادہ ان کی تربیت کے اعتبار سے بڑی اس کی مشق اپنے گھروں میں جب ہم کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے میں کہتا ہوں اس دور کے اندر آپ اپنے گھر سے تربیت دے کر اگر اس معاشرے کو جس جو اخلاقی اعتبار سے زوال کے آخری نقطے پر پہنچا ہوا ہے ہمارا معاشرہ ایک سچا آدمی آپ معاشرے کو دے دیں سچا صادق یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کا کیا آپ نے اپنے گھر سے تربیت دے کر معاشرے کو ایک سچا آدمی ایک سچی لڑکی ایک سچی عورت ایک سچی خاتون ایک سچا مرد دیا جو ہر حال میں سچا ہے ہر حال کے اندر ہمارے بزرگوں میں سے مولانا قاسم گاڑوتری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نام آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا تو انگریز ان کے پیچھے تھے تو حاجم اللہ صاحب مہاجر مکی کو موقع ملا وہ حجرت کر کے میں کم یہ لوگ یہیں پر تھے ہندوستان میں ہی تھے تو چھاپا مارا انگریزوں نے انگریز پولیس نے فوج نے تو ان کو پہچانتے نہیں تھے تصویروں کو زمانہ تھا نہیں لوگوں کی تصویریں ان کے پاس نام سنا ہوا تھا کہ بھائی مولانا محمد قاسم نے کو پکڑنا ہے تو وہ اندر ایک دم یہ گھر میں تھے تو اندر وہ اچانک داخل ہو گئے تو یہ تو سمجھ گئے کہ میرے پیچھے آئے تو یہ جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوئے آتے ہی ان یہ سامنے نظر آئے ان سے پوچھا مولانا قاسم کا ہے یہ خود تھے تو یہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے دو قدم پیچھے ہٹے اور کہنے لگے کہ ابھی یہاں کھڑے تھے ابھی یہاں کھڑے تھے اور ان کا اچھا اگر ابھی یہاں کھڑے تھے وہ قریب ہی قریبی گے دم وہ باہر نکلے اور باہر ایک دم اور یہ دو قدم اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا حالانکہ ایسے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت سکتی ہے اگر کسی کی جان کا خطرہ ہو جھوٹ بول کے اس کی جان بچ سکتی ہے تو شرم اجازت ہے لیکن چونکہ صداقت کی عادت ہو چکی ہوتی ہے انسان کو اور وہ ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس موقع پر بھی نقطہ سجھا دیا کہ سچ بھی ہو گیا اور جان بھی بچ گئی وہ لوگ ایک دم اور سوچا جب ابھی یہاں کھڑے تھے تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے وہ فوراً گھر سے باہر نکلے اور اگلی طرف نکل گئے یہ یہ جو عادت ہے اور یہ جو مزاج ہے اس کا تعلق اگر انسان سوچے مخلوق کے ساتھ نہیں اصل میں خالق کے ساتھ ہے. کسی آدمی کو اللہ کے سامنے اپنے بولوں کو وزنی کرنا ہو کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میری دعا سنیں اس طرح یہ جو بعض لوگوں کے دم درود میں یا ان کے وظائف کے اندر اللہ پاک نے جو تاثیر رکھی ہوتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے وہ کیا پڑھتے ہیں یہی چیزیں پڑھتے ہیں آپ کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے پوچھیں غزل آپ کیا دم کرتے ہیں جب لوگوں پر آپ کے دم سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے وہ میں سر میں نے پوچھا ہے بہت سے بزرگوں سے میں بعض حضرات کے دم کو بہت تیر دیکھ کے بے تکلفی بہادر کیا دم فرماتے ہیں کسی نے مجھے کبھی کوئی پیچیدہ دم نہیں بتائی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں کوئی کہتا ہے آیت پڑھتا ہوں ہوں میں کہتا یہ یہ جو عام چیزیں جو ہر مسلمان پڑھتا ہے اصل بات وزن کی ہے اس زبان کے اندر وزن آ جاتا ہے یقین کی بنیاد کے تو وہ وزن سے بات یاد آئی کہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے خواجہ غلام فرید آپ نے نام سنے خواجہ غلام فرید کا بڑے صوفی بزرگ تھے چاچا شریف ایک جگہ رنگیر خان کے پاس وہاں کے تھے تو ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت میری بھینس دودھ نہیں دیتی مجھے تعویذ دیں تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا یہ تعویذ آدھے اس کا اپنا ایک فن ہے تو مجھے نہیں آتا اس نے کہا نہیں حضرت آپ کو سب کچھ آتا ہے مجھے پتا آپ مجھے تعویذ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایسے بندے سے پوچھو جس کو آتا ہو ان کا نہیں مجھے آپ ہی دیں گے چارے مجبور ہو گئے تو سرائیکی بولتے تھے تو انہوں نے ایک پرچی اٹھائی اس پہ لکھا کہ یا اللہ کو امدہ کہنی تے اے ٹل کہنی اور یہ بند کر کے اس کو دے دیا تو کہ یہ دے دو اپنی میرے کو امدہ کہنی تے اے ٹل کہنی کہتے مجھے آتا نہیں ہے اور یہ ٹلتا نہیں ہے کہتے اور یہ پرچی پر لکھ کر دے دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اسے جا کر وہ بھینس سے گلے باندھا بھینس نے دودھ دینا شروع کر دی تو اس کو بڑا تعجب اور لوگ اس نے بتایا تو کہا کیا وہ کہا تعویذ دیا کہا کہ تو کسی کو بیچ میں تعجب ہوا تعویذ کھولا تو اس کے اندر کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ مجھے آتا نہیں ہے اور یہ بندہ میرے سر سے ٹلتا نہیں ہے تو یہی لکھ دیا اس کو اسی سے اس کا کام ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ الفاظ کیا ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں وزن ہے یا نہیں ہے اور وزن آتا ہے صداقت سے وزن آتا ہے سچائی سے وزن آتا ہے زبان کی حفاظت سے اس کو جب انسان اللہ کے ساتھ اس معاملے کو اس طرح سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر احتیاط کے ساتھ وقت گزارے تو اللہ جلشانوں جل سے امید ہے کہ ضرور اس کا شمار آخرت کے اندر سچوں کے ساتھ ماسعودین حدیث شریف میں بھی یہ قرآن کی آیت ہے نا کون و میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو دنیا کے اندر اگر انسان سچوں کے ساتھ رہے اور سچائی کی, کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت کے اندر بھی اس کا شمار اللہ پاک سچوں کے اندر کرے گا اللہ ہم سب کو سچوں کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے اور آخرت کے اندر بھی اٹھائے الحمد اللہ رب العلم و السلام علیہ المسنیبن ضلع ربرحمۃ الرحمین اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مع الابرار بالصالحین بالصالحين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تدع في قلوبنا غلا للذين عملوا ربنا انك رؤوف الرحيم یا الله ہمارے صغیرا کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا الله یا رحم الرحیمین ہمیں سچائی اور صداقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما تمام اعضاء و کو یا الله شریعت متحرا کے مطابق ان کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو درست تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما ان کے سامنے صحیح نمونہ اور صحیح اسوا بننے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یار ہمرحمین ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما آخرت کا ذخیرہ بنا یا اللہ ان کو معاشرے کے اندر حق کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور دین کے تمام احکامات کے ساتھ معاشرے میں بگ گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یار حمرین آپس کے اندر گھروں کے اندر بھی محلوں میں مسجدوں میں بازاروں میں ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما محبت نصیب فرما ہر قسم کے اختلاف اور خلفشار سے ہماری حفاظت فرما دلوں کو آپس میں جوڑنے والا بنا یا اللہ ہر قسم کے طور سے ہماری حفاظت فرما صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر محمد و محمدیوں علیہ وصحاگ اجمعین برحمتی کے یار حمر خواتین